بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائن کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتب فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور بازرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معاذ اللہ سکفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عاط کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائی بھائیوں میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ اسدیو بند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حد بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ کو اہل قبلا کی تخفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا جامعہ ترم کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہا ہے اس مال کی محبت نہیں لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حق ہاں بات نہیں بتا رہے ایک بریلوی مکبہ فکر یا جو بندی مکمہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو مسجد کمیٹی دو منٹ میں اس کو فارغ کر دے گی اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا وہ تو یہی سوچے گا کیسے ہر بات کریں اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مقدہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے کیوں اپنے سوال میں کمی کرتے ہو اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے کم از کم ٹوپی رکھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بریوں والی باتیں شروع کر دی اسی طریقے سے ایک اہل تشید کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی مولا سے برات محبوب جو سیدی سے جامعہ ترمزی میں جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مشکل کچھ تو نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلاں ہمارے دل محبوب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود سیدنا بروتر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی بیعت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وزادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلقہ رشین کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڈیو تو پاگل ہو گیا تو کیا یہ تو کام سے گیا کمیٹی اٹھا کے پڑے مارے گی یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سعید والآخرین شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں یہ خبر ہے اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہ خبر ہے نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں حکم کیا ہے قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے سر صورت الانام کی آیت نمبر 159 جو ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم امن الزین وکانو شیان لفن فیشی بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان امرهم امرحم الا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ثم ہوں بما قانو فعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے پھر کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے سوریہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کے اندر واہ تاطیم بحب اللہ جمی اہم اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقوں میں مت بٹو فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت بلجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اصنا عشری کہے یا جو بریلوی اہل حدیث کہے اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں یہ بات ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہ بھی اوائڈ کی جائے کیوں صورت الحج پڑھ لیں آخری رکو ہے بسم اللہ رحمان الرحیمات مسلمین من قبر فی حضا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا صف کے طور پہ نہیں آیا باقی جگہوں پر آیا ولا تمۃ اللہ ون تم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بننا تو وہ کہتے ہیں نی ادھر مسلم کا مطلب ہے فرما بردار بننا لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سم ما المسلمین اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے مسلمان اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مسلم انگلش میں مسلم اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاء اللہ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آ سکے لیکن جب فرقے گزیں گے پھر یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جائیں گی میں یہاں وہی بات کروں گا بڑی ننگی بات بڑی اڑیاں اور نیکٹ بات کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے باہر پیدا ہوئے سیدھی سی بات ہے سچی سی اگر ہم میں سے یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے ڈیفینیٹلی کادیا نہیں ہوتے ہم لوگ میں اب نہیں بات کرتا ہوں ہم قادیانی نہیں ہوتے ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دو بندی بریلوی اہل حدیث شیعہ یا کسی بھی مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی سو فیصد حق پر ہوں ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا اندی نفر رکین ہوں بکانوشیان لستا من تیشے اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لانت کی گئی ہے یہود و نصارا کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علی امردوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث <تصفيق> وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کئی ہم پر یہ جرم نہ آ جائے کہ ہم نے حق چھپایا کتمان حق کرنے پانے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو ہاتھ بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے लिए اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ ازیکل ٹو زیرو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے فرقہ واریت کا حل کیا ہے وہ سورت الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر اٹھتر ملتا ابیک ابراہیم ہوا سماپل مسلم و فی حاضہ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 اہل قبلہ تھے اہل کلمہ تھے مسلمان تھے تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کافر تو نہیں ہوگے ان کی تاویل کی غلطی تھی تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درد یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریس کو فروغ نہ دیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا ہو ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ بھابھی ہو گیا اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہو گیا اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا اس کو کہتے ہیں تو وہ آبھیوں والی باتیں کر رہے ہیں اب یہ قرآن آبھیوں نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں بہاری مسلم سے فضائل اہل بیتور اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بہاری مسلم کا رات کرے میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں ماض اللہ استفرد. تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام بہت بڑے امام امام محمد بن ادری شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چار ہجری جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے بھی استاد ہیں ان کے عربی کے اشار اس سارے ایشو کو کل کرتے ہیں جو صحیح صنعت کے ساتھ تمام اسماور رجال کی کتابوں میں موجود ہیں بلکہ امام ابنطامیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 728 ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ضب بھی رحمۃ اللہ علیہ المتو 748 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشار کو نقل کیا ہے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشار کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رابضی ہونا ہے تو دنیا میرے رابضی ہونے پر گواہ ہو جائے امام شاف میں رابضی ہوں اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کرام علیہ امردوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو صلیم کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو فائنل پارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث تو میں اہل ہوں اللہ میری پیدائش بھائیوں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریبا اپنی پیدائش سے لے کر ساڑھے تیس اکتیس سال تک میں بریلوی مکبہ فطر میں رہا انہی کی کتابیں پڑھی انہی کی علماء سے مسائل پوچھے اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر اسی دوران اور وہ یہ پرانے پاک اس کو پری ڈٹرمنٹ ریزلٹ کے بغیر پڑھنا شروع کیا چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں اور کہیں پر موجود ہوں ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے پریشانی لگ گئی آہستہ آہستہ تحقیق کی پھر کچھ عرصہ دیوبان کے ساتھ گزرا پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا ان کے علماء سے ملے اس کے بعد اہل تشہیوں کے ساتھ اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ للہ کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے اور الحمدللہ مجھے یہ تعدت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے بریلوی دیوبندی سلفی اہلری سب کے جو مشہور مشہور جماعتیں ہیں یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں رائوینڈ والے دعت اسلامی کے تو میں نے دس گیارہ کے قریب کیے اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں لہذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مطلب فکر کے اوپر ضرور پڑتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں یہ اکثر سننے کو ملتا ہے دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے انشاءاللہ اس شتانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی ضرورت نہ کرے اس کا جواب بھائیو یہ ہے پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر مثلا پانچویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورت البکرا کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں اللہ تعالی نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے تو اب عالم صاحب کو سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس پانچویں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے بتائیں آیت پڑھنی چاہیے اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہیں نہیں آیت تو موجود ہے لیکن کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہیں گے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے دوسری بات اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے ڈکشنری از آلویز اتارٹی بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی ایک پانچویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہے تو کس کی بات مانی جائے گی جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل گئے گے اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے و جل وصل اللہ وصلی اللہ علیہ وصل وسلم اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو تیسرا اصولی جو کہ ہر بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> <سلام> چاہے وہ بات کرنے والا شیتان ہی کیوں نہ ہو شیتان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بعض لوگوں تک پہنچا رہا ہو مجھے کم از کم شیطان کی طرح بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کتاب البکال چیپٹر کے اندر بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی اس کا لبے لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کو انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لوگے تو صبح تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا لیکن اس نے بات سچی کی ہے واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ اہل قبلہ بھائی اہل کلما بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری نہ مانیں بلکہ اس بات کو چوتھا جواب چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کہیں یہ دعوی نہیں ہے کہ ہم اتارٹی ہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتارٹی تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا معاذ اللہ استفر اللہ علما نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے نہیں بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے ان کو تو عربی آتی ہے ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے عربی کوئی نہیں آتی قرآن رکھ کے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آتے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے یہ بھی آپ کو دھوکے دیا ہوا انہوں نے وہ دورے قرآن اور دورے جی ہوتا ہے آخری سالوں میں پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے بارہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائے پھر یہی مسئلہ اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے بریلوی عام بریلوی صاحب کا پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے جو بندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل عزیز جو ہے وہ جنا گڑھی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل تشید جو ہے وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے اپنے ترجمے تو مانے نا اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں آپ تو کچھ جھگڑا ہی نہیں لایا گیا کہ اپنی طرح سے ترجمے کرتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے ان کے بارے تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء کی لینگویج ہے شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے حسام الحرمین پڑھے احمد بریلوی صاحب کی انہوں نے دیوبان کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں اور اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند المحنت انیس 1906 کے اندر حسام الرمین 1905 میں لکھی گئی انیس سن میں اس میں پینتیس علماء دیوبان نے سائن کیے جن میں ایشلوی تھانوی صاحب بھی شامل ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا یہ ہے ڈگریوں کا حال ان کو اس وقت احمد بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے سوفی حرمائن کے جو علماء تھے کئی علماء نے ان کو چودہ صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت احمد بریلوی صاحب کو ان کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ ڈگری شکری والے صرف مانے آپ ڈگری بھی لے کر آ گئے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے مت مطلب میں فکر کی ڈگری نہیں لی ہے اور اگر ان کے مت میں فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری سے پڑی تھی نہیں پڑھا تو آیا سی اور بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے ہی لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کہ یہ وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے نہ کھیڈیں گے نہ کھیلنے دیاں گے ان کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور دوسرا محاورہ جو ہے دل بائمان سے ہوجتا ٹھہر اگر کسی کے دل میں بےمانی گھس چکی ہوئی ہے اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہے وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا تعالی تو ان کا اصل مقصد جو ہے اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پوری دنیا میں پرانے کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ گوبندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں فضل رحمان صاحب انہوں نے ڈاکٹر طئے القادری صاحب جو کہ بریلوی مقدم فکر کے عالم ہیں ان کو ٹی وی پر کہا کہ یہ طاہر القادری ہیں طاہر القادری نہیں ہے ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مکد فکر کا ان سے اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ ان کو تیر ال پادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے جی سادک ہے جو عیسائی تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ہے فرقہ واریت مفتی منیبرمان صاحب جب تک برلوی مکد فکر کے چکے عالم ہے جب تک وہ ہماری روتے لال کمیٹی کے چیئرمین ہے پشاور کے دو نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے ہاں ان کے دو دیوبنگیوں میں سے کوئی عالم لا کے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر پھر ہو سکتا ہے بریلوی جان کو غلط کہنا شروع کر دیں یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لانت چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو دو ہفتے بار بیان کروں گا کہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے تو یہاں پر میں دو ننگے جملے بولنے لگا یہ دو جملے یاد رکھیے گا نمبر ایک بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم کادیاں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے ہم ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے اگر ڈاکٹر تیر قادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے اگر طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے اسی طریقے سے اہل تشید کے ساجد نقوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشید کافر ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے حافظ صحیح صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے بات ہے یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سنیوں کو غلط سمجھنے ہوتے اور اہل تشید کو صحیح سمجھنے ہوتے اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تحقیق ان کی اثر میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کہاں پر کھولی ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگ بہت کام میں جو ربرٹ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ ہک بات کرتے ہیں پھر وہ کسی مقبے فکر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ آگیانی والا مسئلہ اور دوسرا اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی تو بریلوی دو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو آٹھ سال میں درج نظامی کرتے ہیں اور اہل تشیوں کے علماء کم یونیورسٹی ایران سے سترہ سال میں عالم بن کے آتے ہیں تو پھر سترہ سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا آٹھ سال والے کو نہیں ماننا چاہیے نے نئے نے ان کو تو ہمارے علماء نے قابر قرار دے دیا ان سے پوچھیں گے گا جی ان کو ہمارے علماء نے ہمراہ قرار دے دیا تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو سترہ سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ تو بات وہیں پر آئے گی یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیوں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے حدیث ہے جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارق کر دیا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے علماء نے ان کو فارق کر دیا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی تو کیا ایک کادیاانی کا یہ اضر قبول ہو جائے گا نہیں ہوگا تو کادیانیوں پہ نا رکے اپنے اوپر بھی لائے نا ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلال کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پہ ولی آدم بھائیو میں نے تمام مقابلے فکر کو سٹڈی کیا ہے اور اللہ مجھے بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ انصر موجود ہے اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مقبل فکر میں موجود ہے شر کی بھی کمی نہیں ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیوں روٹی جس کا دن روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا یہ آج جو یہ ہی کہتے ہیں نا کہ جی اتنے بڑے بڑے علما مسئلہ بتا رہے ہیں اور مسئلہ تو بھائی بتائیں گے مسجد کمیٹی سے مار خامی ہے ایک بریلوی اور جو عالم نے اگر وہ بہاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعے کے قطبے نے انہوں نے کہنا یہ تو بھار ہو گئے ایک اہل عدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندھا سے کوئی شخص ننگے سر نماز نہیں پڑھے گا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے تو کمیٹی نے کہنا تو گلنا شروع کرتی ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغرت کی ہے تو ساب اکرام علی امرضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ان کے لیے دعائیں مغرب کرنی چاہیے چل جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس طرح دماغ خراب کر دیے کسی سننی نے تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ اور اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے رس حرام فتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے اور پرٹیکولر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں بھولے لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا دنیا کے معاملے میں نہیں ہے دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں آپ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے وہ کہے جی ٹکنے میں آپ کے درد ہے لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی تو آپ کو سپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی آپ کہیں گے یار اکل کو تھی ڈگری کی تھی ہو تو درد میرا ٹہنے میں اور تو کہہ رہے آنکھ نکالنی پڑے گی تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے دو تین سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پارلنا جو یہ کہہ رہا تھا تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ کیونکہ فص ال ذکر کل تم اگر تم علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کو تو بچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ایک جیالوجی کا مسئلہ جالوجسٹ بتائے گا ایمبرولوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشو کو ریزالو کرے گی یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھائی نہیں دو تین سے مشورہ کرو تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مطلب فکر سے ٹکراتی ہے تو تین چار علماء سے پوچھیں ان کو کہ کتابیں دکھائیں کتابیں کیا کہتی ہیں اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تصویر اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو اپنی عادت کو برباد کر رہے اور لوگوں کی عادت نہ برباد کرو خود تو جانا دو, دو, دو میں تم نے ان عمال کے سبب ہمیں نہ دسیٹو بلیہ تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا یہ میری بات پلے بات ہے الحمد للہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے حق بات کرنی ہے ان اللہ تعالی اور میں اس ویڈیو کی حسابت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البتی میں مدفن نصیب کرے یہ وقت کبھی نہ آئے ورنہ حق بات زمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ولہب اللہ تعالیٰ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں, میں میں نے دو گھنٹے دو لیکچر تین تین گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ایک لیکچر تھا پچپن بی کے نام سے وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاس اس میں میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیعوں کی بالکل ننگا کیا کسی کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے جس میں میں نے اہل تشیعوں کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانے جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹ کے بغیر حق بات کرے اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور ٹین کمانڈمنٹ جو تو انجیل اور پران میں بھی موجود ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر سیون چھپ چکا ہے لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا اس میں نومی کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخما لئی سل کبھی علم انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ آ جائے یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں علم, علم خود حاصل کرنا رہے اور یہاں پہ میری بازن یاد آ گئی اکثر کہتے ہیں جی وہ علمان علم حاصل کیا ہوا ہے وہی وہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چاہتے ہیں کہ ہوں گے علمت ہی حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے علم رکھنے والا ڈگری والا عالم ہوگا تو اسے پوچھیں کیا ہر چیز کا ایسے علم ہے تو قرآن پاک میں ایک آیات سائنٹفک فیکٹس کے اوپر ہے جیالوجی پر سٹران کے اوپر اسی طریقے سے ایمبرولوجی کی فیلڈ کے اوپر یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہے تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا تو پرفیکٹ تو قرآن اور جیس کا کوئی بھی عالم نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے ہاں چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے وہ پڑھا لکھا انسان بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا ہی سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزر نہیں ہے اب یہ راکٹ سائنس ہے ایا کا نا و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے کوئی بندہ یا لدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سورہ فاطہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے اس کے بعد تو بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں تو بھائیو قرآن پاک نے تہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی ولا تک فال کبھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو علم سما بل بسرا بل فوادا کلو الا ان مسورا بے شک کان اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل فعیز عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین آدھار کو استعمال کر کے تو انہیں حق بات حاصل کیوں نہیں کی یہ اللہ تعالی نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے حساب کتاب بھی نہیں وہ واضح دی ہے صحیح بخاری میں لیکن جس کی کان آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں نمبر ایک رویلڈ نالج وہی کا علم کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء اکرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے اور دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم وہ یعنی سائنس قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی روم کو انہیں کی بنیاد پہ فیصلہ آگ جلاتی ہے پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب قرآن حدیث میں کہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا سائنٹفک فیکٹ کے ذریعے چیز ثابت ہوگی یہ قرآن و سنت کی طرح ہی اچت ہے قرآن نہیں کہا ہے ولا تک فما کبھی ریم کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہوست کی نشانی ہے قرآن و دیس میں کوئی نہیں ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے سائنس بھی نہیں مانتی یہ فضول ہے زیرو سے زلزلہ کیوں آتا ہے وہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے ہاں قرآن ودیش میں ایسی کوئی بات نہیں سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے لہذا یہ بھی زیرو سے تو اسلام وہ دین ہے جس نے تبہم سے بچا کر ڈیفینیٹ علم پر بنیاد رکھی ہے اس پہ میں نے پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے یونیک ترین گفتگو علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرۂ کار 35 منٹ کی گفتگو ہے وہ اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفینیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو صورت البقرہ کی آیت نمبر اڑتیس اور انتالیس پڑھ کر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ فعما یا اتینا کم اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی مم تابیا ہدا فلام بلاس تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی کم وہ الزی نہ کفر اور جو کتابوں سے کفر کرے گا کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں اس سے بڑا کفر ہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہ اس کو تو منافق آ جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں تو یہود نسارا بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا وہ لذین کفر و کرزب بھی آیاتی نا الا صابا خالدون اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ ان کو چھٹلا دیں گے وہی وہ ہوں گے دوستی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ اچھا اس کے کانٹیکٹ میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس سے مطلب تقدیر بھی حل ہو گیا یہ قرآن کی آیت ایسی ہے بالکل یہی کانٹیکس چل رہا ہے سورہ تاہ آیت نمبر ایک سو تیئیس کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ وہاں پر الفاظ کیا ہے فما یادا یہ الفاظ تو وہی ہے اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میرے طرف سے ف تَبِعَ ہدایا تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یا بلو الا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا دیکھ دے. کون گمراہی اور بدبختی سے بانٹ سکتا ہے جو کتاب کی پیروی وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ کیا اس دن امن میں ہوں گے لیکن یہاں پر آیا تمن اتبا ہدایا فلا یا بلو الا یشک جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں یہ قرآن کہہ رہے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا جو پیروی نہیں کرے گا خود بدبخت بس ہو جائے گا اور قرآن میں سورہ البود کے اندر بھی آتا ہے وہ لدین فینا لنا دینسب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہ کھول دیں گے تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اللہ توفیق نہیں جب آپ خود کک ماریں گے ایمان اس دنیا کی سب سے ریٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس نہیں بانٹے گا مسلمان کو بھی ایفٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ مسلمان بھی گھر پیدا ہو گیا تو آپ جنت ہو ہوگی ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے پلی آخو بلہ اور تیسری آیت اس کانٹیکس میں سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس ہے یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑیے گا آیت نمبر پچاس سورہ سبا بلولا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا آپ ان کو ایک دو بات کر دیجئے کہ اگر فرض وقول تمہارے میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو نبی سم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعوی کر رہا ہوں سبھی ما یو ہی تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وہی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی میرا خود دعویٰ نہیں ہے میں ہدایت پر ہوں میں اس وہی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو الحمد میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر یہ میری اپنی بات نہیں ہے تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف نازل فرمائی ہے الحمد للہ ان نہ بے شک اللہ تعالی سننے والا اور قریب ہے اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر سیونٹی ون سر فقدہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا الحمد العالمین اس لیے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حدیث ایک پورا موضوع ہے لیکن میں تن ایک دو جملوں میں بات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے تھے صحیح مسلم کھول کر دیکھیں ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے اما بات فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الموری مشدفات وہ اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں بک اللہ مشدفہ تم اور تمام یہ نئے کام بزا ہیں وک اللہ فضر طلال اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں وک اللہ بلالتم فرنار اور تمام گمراہیاں دو زخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں سم نسائی میں مسلم امام احمد میں مکمبر اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مترا نمبر ایک کے نام سے اپلوڈ کر دی ہے دو گھنٹے کی گفتگو ہے یوم عرفہ نو ذا چودہ سو ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ للہ آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکس میں یہ ہے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 تو نائنٹی پرسنٹ آدیش اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کامن ٹرمز ہیں جو سورہ سوریہ المران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا اہل کتاب ان بیننا تالا کم اہل کتاب اور اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم نے اور ہم نے کامن ہے اللہ نابودا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمس پہ تو اہل تشید تو پھر بھی اہل قبلہ ہے اہل کلما ہے مسلمان بھائی ہیں تاویل کی جو غلطی لگی ان کی سلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمس پہ اگر آئے تو نائنٹی پرسینٹ احادیث ایک جیسی ہے اور یہ جو نماز کا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 میں اہل تشہیروں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے ان انعمبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو ان انمبگوس اشارے نہیں اشارے سیدنا سعیدنا اوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑے انبیگویس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 اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آ جائیں غزیر خون کی حدیث بھی متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوبرتلے چارہ حدیث ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6,225 6,226 6,227 6,228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت البدا سے واپسی پر خوم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاقب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتھ روم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے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 مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیع تشیو اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ وزیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنالٹی کو تو آپ حجرت الوداع کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں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 قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن 2007 میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا 2050 ہزار تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس مورزے قرآن کی وجہ جو بخاری اور مسلم کی متفق متفقہ حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی مورجہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موجزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا معوضہ دیا ہے القرآن وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معاوضہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے تو یہ ہے بسی لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو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 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجرے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معاضہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کیا والے دن سب سے زیادہ متدعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معاوضہ سب سے بڑا ہے اور یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے 11 ستمبر 2001 ایک کے کنس ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن ٹو تھاؤزینڈ سیون میں پاکستان آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن کی وجہ سے اللہ اور اس پر میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ 1432 سو ہجری میں نے دی تھی مسئلہ نمبر 54 کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر ریسرچ پیپر نمبر فور بھی ہے 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گرو بریلوی دیوبندی اور سلطی یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں چرکے کسی بھی مطلب کرتے ہیں یا اہل تشیو ہوں اسی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشہیوں پر کہ وہ چالیس پارے مانتے ہیں آج تک ہم نے اہل تشیو کا چھپا قرآن خود پڑھ کے دیکھا بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے تلحہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے جس کی ہر سطح پر آئے خط ہوتی ہے اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے میں نے خود دیکھا پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیعوں کا اٹھا کر دیکھیں یہی قرآن ہے یہ مولوی لڑا رہے ہیں ادھر ذاکرین کہتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں یہ کہ قرآن کس پاروں کو نہیں مانتے اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو وہ چل رہا ہے الحمدللہ اللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ سورح اخلاق سن لیں وہ بک اللہ احد اللہ سمد لمت اللہ احد پڑے گا اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں وہ بھی یہی پڑے گا یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب اس نے سورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی ہے الحمدللہ تو یہ یونٹی ہے عربی زبان کی. تو یہ جو آج کل نئے ماڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی جی. چاہیے عربی میں ضرورت نہیں یہ غیر مسلم ملک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے جس کا قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں پوری امت جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھے ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کہنا تھا شیخ ابد الزادہ جرانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کچھ کہنا تھا شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بات بلکہ فرقہ واریت کی لا اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ برادیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشنِ دیوبند کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شانِ اہل حدیث کانفرنس شانِ اہل تشیع کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک ابھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالوور عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بدت ہی سمجھتا مولوی اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق موجود ہیں تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے عقل نہ تے ہی تو موجیں موجا عقل ہو سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں تو اس کو موج اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کی نیند ہی آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوخ کبھی نہیں کرنے لگا روکے گا میں قرآن کی آیت میں ممکن ہو جاؤں اور وہ آیات ہے پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سوریہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور اس کے بعد ایک سو پانچ اور یہ کو ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں پارا نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات ان اللہ تعالی مل جائیں گی ابودب اللہ سمیر علیم منشیت الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آج یا الذین آمنوا اتقوا حق کا تو ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے ولا تما اللہ و ان دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی واقفی جمی او اللہ تفر رقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ کا واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل منگ کے مطابق صحیح مسلم میں چھ دو سو پچیس سے لے کر چھ دو سو اٹھائیس تک چار احادیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دائد کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پوزیٹو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوک نوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سورہ عال عمران کی 105 سو پانچ تھی وہ 105 سو پانچ ولا تخن کا لذیذ تفر رقو وقت لفادات اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ تھے یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو کیا انجام ہوگا وہ الاحم آزاب اہیم اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا آزاد ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے ولی آزب اللہ تعالی اب ظاہر مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی بصر سے امت کو من الجنتی ون ناخ یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ تر میں سننا بھی داود میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے تو ہمیں دوزخ فرقے بنے گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح عادیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب, قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم نہ گر کے بنانا یہ غیبی خبر ہے جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنے گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ واہ پسم و بحب اللہ جمیا فرقہ واریت میں مت بٹو پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صرف نہیں نام اسم کے طور پر آئے نیم کے طور پر اور وہ سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آئے جس میں رحمان الرحیم ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ہوا سمناکم المسلمین من قبل تھی ہاضا جنہوں نے تمہارے اس پیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ناز ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے انڈورس کر دیا پفی ہاضا اور اس کتاب میں ہوا سم ما کمل تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یا صفت نہیں ہے یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے اور آپ ادیس بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے بخاری اور مسلم کی متفق متفکر حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن تو وہاں الفاظ ہے مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہا فرمایا مسلم قرآن و حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے زہریلے یا الفاظ استعمال کرتے ہیں جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو, تو تقریری پارٹی ہے وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تقریر کی مذمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں سیابا نے اخبار کی تقریر دہی کی ہے تو یہ زہریلے الفاظ ہیں بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ بھابھی ہے کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ تو یہ راضی ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی سیابا کی بات کر لے اس کو کہے یہ دیوہندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو گے کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہے کتاب و سنت کے منج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے تو کہتے ہیں یہ تو بھابھی ہے یہ تو اہل عدیث ہے بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیں دی مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنے جب آپ کتابیں سنیں اپنے توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے آ وہ ابھی ہیں تو آگے بات کس نے سننی ہے مت ماری جائے گی تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ ماری یہ انشاءاللہ شاء کبھی تعالی موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں اس سورت الانام میں 159 نمبر آئے تانی اس میں میں بسلا نمبر سیونٹی ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ شاء وہ آئے سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الانام آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے فما بیما کانوے فالون اللہ کے والے دن ان کے برے کرتو ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں جو شخص سرکہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے بار ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دو بندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں وا تسم اللہ جمیوں والا سفر وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی تھا باقی سارے کھا رہی ہوں اور ایسے ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی دوبندی اہل سارے اہل تشہیو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی یادیثی یا ہو جائے گا باقی سارے دوستی تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منحج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منحج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن ترین کا قول تابی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان, ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشید یا یہ جو اہل حدیث یا زاب الحدیث لفظ یہ استعمال گا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محبت سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے بعد بریلوی جو بندی علیہ دیس لکھنا چاہیے یا سنت یا تو لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے یہ ہماری فکر ہے ڈیٹ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پھرکے بنانا کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرک اس طرح کے فصلے لگا کے لادا کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا الزام ہو ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سا جواب ہے پکی پنجابی میں پکی فلوسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کا آپ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا وہ کوبرے صاحب کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج اینٹی وینم تو یہ اینٹی وینم آپ سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرم انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لطر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا, سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم کلام سے جواب یہ ہے فلاسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کال اشار کی شکل میں صحیح صنعت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اسماور اجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں علیہ سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے وہ جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طیفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل عدیث امام ترمدین لکھا, اہل ہیں فلانے لکھا, اہل ہیں فلانے لکھا اہل ہے لکھا سنت ان ساروں کے استاد امام بہاری کے دادا استاد امام ترمزی کے پردادا استاد امام انبل کے استاد اس ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے امام شافعی المتمفع دو سو چار اجری ان کے شاخ صحیح صنعت کے ساتھ اسماور اجال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ میں اور شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے مام شافی کو مانتے ہیں بہاری مسلم کے بنیادی راوی ہے امام بخاری کے پردادا استاد ہے تو ہمیں بھی خود لکھنا چاہیے بریلوی اور لکھا جائے شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے ماننے والے والے ہیں ہیں عقیدوں میں تو فقہ کے خلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیگ کی محبت کا نام رازی ہونا ہے تو میں راضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ راضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثیم نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا علیہ حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مشدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام آمدن امبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے گستاد اور محدث ہے ان کے کہنے پر صرف اپنی مشدوں میں لکھے رافضی ہم اہل بیگ کے ماننے والے ہیں رافظی الدیث رافزی, رافزی بریلوی اور رافزی دوبندی تو پھر یہ سارے بیگ فوڈ پہ چلے جائیں گے تو اس میں, میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل عبید کی محبت کا نام راضی ہونا ہے تو میں رافظی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر سیدنا نابو بکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ صلاح زبیر رضی اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کرنا ناخوی ہونا ہے تو میں ناخوی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو سلب کے منحج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کے رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا اس کا نام اہل عدیظ میں میں اہل عدیظ ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر ساری بھائیو اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سیم پھر رہتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فصلہ بڑی کڑوی باتیں ہیں لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد امال علی محمد کما صلی تعالیٰ ابرحیم اللہ محمد امال محمد حمید مجید بھائی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ کا اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مقابلے فکر خواب و اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں بریلوی جو بندی یا اہل حدیث یا اہل تشید میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مقبہ ذکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور سارے خوف کے ساتھ پتلے لگا کے ایک دوسرے کو بدراقی کہتے ہیں تو لہذا ان کتابوں کا کیا رزن نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی کو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی ہر بات کو تلاش کرنے کی ماں اللہ صدی تو ہر بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مت پہ سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑھی اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں فلاں عالم کی غصہ کر دی ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہیں ہٹ گرمی کرے وہ الادا بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلکلی لائف تو کو پتہ چل جائے گا ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشید کو کہ اپنے ذخیرے حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دیں جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے تو میں اس سے بھی ایک ساتھ آگے جاتا ہوں ضعیب حدیث دکار اللہ پر کتنا بڑے چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیب روایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ ہے سن نبی دود کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل مرنگ کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری المسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور ابود میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خان کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بزی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اتحاد کیا ٹھیک ہے بات ٹیک آف آرگومنٹ ایگری خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا بھی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے کہ امت تک کے لیے تو میں پھر میں بھی کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے جربانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے قابل نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریح ڈالنا سر واریت کی دعویٰ دینا یہ تیت جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حاد کی جبت کرنا اور بعض غصے میں آ کر گالی گلوٹ تک کر دینا اور ہر ہاں فوری تو الگ بازو موریوں سے ثابت ہو جاتا کس کس ایپ کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ تو اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھی وہ ادیس جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہاں سیاحرام علی امردوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بگت کے سامنے آئے اور اہل بگت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا بکر سیخ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور ہی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹی ہے تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشید کو کہ اپنے اصول محدثیم پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے الٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں ان شاء اللہ بتا دوں کبھی ایسا نہیں ہو چیلنج اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ دتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں کوئی صحابی کا کوئی فتوا نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی وہ بزرگ فرماتے ہیں آزاد فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لے کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیر میں نہیں پڑھتا اور کچھ جانا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل نہ پڑھے اکیلے پڑھ لیں تو بھائی تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں تو کریں اس مسئلے پہ تو فتوے ہیں فتوے ماننا مان لیے کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلف ردیم کے ایٹیچیوڈ پر ان کے جو صحیح طرح سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتو کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے سرکہ باز مولویوں کو ذخیرے حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بد قسمتی کے صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جامعہ سیروزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے ابواب وہ آپ چیپٹر میں کہ ایک عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذ تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئے یا اسی طریقے سے اذام کے ساتھ کوئی بات ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابعی سے فرمایا کہ مجھے اس بدتی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدتی کے پیچھے نماز نہیں پڑی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام تر نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل خلیفہ نزدیک اس اس حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمدی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ نازردین البانی 1999 نائنٹین جو مفتی آزود محدث اعظم سعودی عرب سے انہوں نے بھی عدیز کو ذیف اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دود میں پانچ سو اڑتیس جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ للہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت سے انہوں نے بدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو اور اس روایت کے اندر ابو یہی زعیب رابی ہے جس کو احمد رحمت اللہ لے کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں اب آ جائیے جناب اس سائملٹینس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کل بات ہے کہ بڑی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ بھی فسٹک دیکھے نا ایمانداری کا سکاض ہے میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو دیشیں وہ چھپاتے ہیں ولی عبد باللہ اور یہ ساری لڑ فرقہ واریت کی وجہ سے جو اس امت کی سب سے بڑی فضت اور ناسور ہے ولی باللہ جس کو میں نے پچھلے سیونٹی فائیو کے اندر ایک منٹ کی گفتگو میں 57 منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ واریت کی فدت کو ایڈریس کیا ہے اب وہ سن لیجیے وہ ہے صحیح بخاری نے پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695 سو پچانوے کتاب العزام چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور زد کے پیچھے نماز کا حکم کیا یہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے پہلے وہ معلک روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المطبفا سدا ہی کا کال جو سب سے صحابہ کے شاگرد کہ وہ کہتے ہیں بزراہی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بزت کا ببال اسی پر ہوگا حسن بکری امام بخاری لے کر آئے اس کی پوری صدر ابن حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے وہ مولک روایت لے کے آئے بغیر صد کے لیکن اس کی صنعت بھی موجود ہے امام بخاری نے اس سے رقط ادب کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواب ہے اور ساتھ ہی چھ سو نمبر بھی شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سعید اللہ عثمان اقبال ربی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محسور کر لیا ان کے گھر میں اور بچے نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن ابھی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ کی جو حالت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فکنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنا الفاظ ہے ہمیں گھر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رضتے رہیں تو ہمیں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سیدنا عثمان کے علیکم کم و وسمت الخلف راشدین المقدید اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفۂ رسین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف ہوا سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ فط میرے خلاف بروج کر رہے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے سعید عثمان نے شاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ ہوتا ہے ایک ہی آئے گا قرآن پار میں ولا سورت المائدہ آئے نمبر دو نیکی اور بہت کار کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا और सही اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یا مدد تو نہیں کہتا یا شیخو کا جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے ہی ہے کہ نام یہ کہ نا سہیم پڑھتے پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو کچھ نصیب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیرل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منت کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے پاؤ میں تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں بغیر وضو کے پڑھائی پتہ بھی چل گیا وہ کہتا ہے کہ اس کی نماز کا واضح اٹھتے ہیں تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منہ اپنا لکھ دیا کہ بدرتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ کو لہٰذا سنبی دو نے ماجا کی وہ حدیث علیکم و اس میں جو آگے الفاظ نئے نئے میں بچنا کل پائے کو پکڑ لینا کلبہ راہدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدت کی ان کا معاملہ اللہ کے اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف عروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بدرت ہے خواب و باغی جو سعید عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سعید العلی کے خلاف جو لوگ جمل میں سقین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے یہ سب کی سب چیزیں مختص الامور سے میں نے کسی دفعہ ثابت نہیں کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ سنت کام پہ اب سچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس اسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی بس وسنت الفلفا راجدین الماجین وہ میں سیونٹی فائیو اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے اسٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدن علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ایڈریس کروں خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفری عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خواہش سیابا کو کافر یہ آج وہ کہتے ہیں کہ چودہ سال بعد جی وہ جی رافدی جو ہے سیاحا کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو سیابا کو منہ میں کافر کہتے تھے کیا سیابا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری عدیض ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے مل اتنے ظالم ہے یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں لیکن ان کی تاویل کی غلطی کو گلفہ راشدین نے سیدنا علی نے خلیفہ راشد نے تاویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری المسلم کی متفق حدیث ہے عبداللہ بن عمر رز النسال عبداللہ بن عمر نیک مد اور خوارش کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارش کی حادثی شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہے ان حادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بدت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبرا البحیکی میں صحیح صنعت کے ساتھ جل تین اور صفا ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰوں پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک دفعہ تین سو تیس کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی صنعت صحیح ہے کہ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ لگے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق اور بخاری اور مسلم کے بعد خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تین شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوش میں حسین نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ میں جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایس اثرات نظر نہیں آتے بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ اثر رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہی اس سجے میں وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہے ہوں اللہ خبر. تو یہ سن کمرال بھئی کی جن تین سب ایک کے ابن عمر خوارش کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابا کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے ہیں تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیا اللہ حیا الفلا یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے بھی جات پڑھنا حیا اللہ سلح لیے مسجد میں آؤ میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں فارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ میں ایک حدیث ہے اور جامعہ انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار ایک سو باون کے عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بزتی قدریا تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ برمایا سنبی دعود میں چار ہزار چھ سو اکانوے نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ کرو تو کدریا کے بارے میں تو نق موجود ہے ہم ہاں تو آج تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواہش والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ معاملہ لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدت کفر کے درجے میں ہے جیسا قابل ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں, میں ان سے اختلاف ختم حکم کے مطلب ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قتل نہیں ہوگی سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تاویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں غلطی کی ان کا معاملہ دور ہو اب آخر میں قریق راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید مذاق کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں خواہانش کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن پانچ سات منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خواہش پہ جو چیپٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارش اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کاغذ نہیں ہو جائیں گے اس بات کو سمجھے یہ تو اس طرح ہی نکاح سنتی فمن ربی بہن سنتی سمنی جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل فریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے مین اسٹریم میں اس کو صحابہ تھے وہ جو میل فریم والا اسلام سب اس سے وہ الگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارش کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح حالات کروں یہ سارے بات بخاری اور مسلم میں ہے چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے بھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا بروہ اور دوسرے لوگ جو کہ ساتھ عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطیاں ثابت کی ہے کہ ایک ایک جنگ پہ حضور کی موہر ہے سفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لائیگ برسی وسند الخلۂ راجدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی تو سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سعیدنا علی گلی فہرش الحمد تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا آپ ثقافت کرماتے اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اکرب الحق اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہیں تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن مراد آیت نمبر ون سکسٹی سیون منافین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کبھر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب علی کافی لڑ چکے ہوئے تھے یہ تو سعید علی کے بارے میں آکربیل حق مراحی حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے ذریعے اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کتاب مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یاد من کنت مولا فہادہ علی مولا حدیث سے ہے اس میں میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں لہٰذا اہل سنت اور اہل تشید کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارش کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت بات ہیں بلکہ سن نسائی القبرا کے اندر جو فیصل علی والا چیپٹر ہے جو الگ سے بھی کتاب ہے ایک سو میں حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرنیشنل کے مطابق سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانچ سو پچہتر پورا مناظرہ ہے خوارش کے ساتھ سیدنا علی ابن آباد کا پوری ڈیٹیل کے ابن آباد وہاں گئے تو کو پہلے جا کر کہا السلام علیکم اللہ سلام کیا حالان وہ کہتے تھے سیاح کہ کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن باغ نے کہا السلام علیکم و اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کا جواب ہی نہیں دیتا کس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی اور بری ڈٹیل ہے اس کے اندر سعید علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارش سید علی کو اللہ تعالی نے فتح دی سید علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعبیر کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی سے بھگوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائی تو کیا کافروں کے لیے دعا قرآن میں تو منع کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان صحیح علی ان کو سمجھتے تھے اللہ مفرل عجی نا و جی ان کے لیے دعا نہیں کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلما باغی ہو جائے ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے ایڈریس اس سے مولا حسین اللہ تعالیٰ احمد کے امام ہیں الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں یہ آپ کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی کے مستفقل حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق چھ اور صحیح مسلم میں چھ دونوں وسیل یہ بڑی خطرناک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا اور اس کی رات خرچکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا اور ساتھ کہا لکیم قادر اللہ علیہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا اداب دے گا جو روئے جس پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے کتنے گناہ کیے تو اس نے یہ کیا یہ کانٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دے رہا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ لیکن تاویل کی غلطی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں کبریاں سیدھا رکھا لیکن تعمیل کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خوشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی رات جمع کرو اس کو زندہ کر دیا اللہ اور کہا ہاں بھائی گیا اسی سے تو بچنا چاہتا تھا اچھا بال مولوی نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ سے سختی کی یہ مولوی کی تص گھسے ہوئے ہیں الفاظ اللہ قدر اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر اور قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا تو اس طرح کہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی علاقے بخیر دینا تو مولوی جتنی بھی معنی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا کہا یا اللہ میں سے ڈرتا تھا اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا سمایا تو اللہ تعالی نے اس سے پوچھا باقی بھی اس طرح ہی یقین تھا کہ تجرب سے کوئی پرشش کرنے والے اللہ اسی لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت ضائع نے ہاب کو میری داخت کہ کوئی بھی بندہ بق عیدہ ہے ایون کلمہ وہ گشرق ہے جو زیات میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لوں ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خاتم النبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا وہ الگ لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور میں الحمدللہ سب میں رہے پتا ہے بڑے لوگ بندیشیا سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکارے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ علی مدد یا رسول اللہ مدد یا, یا شیخ شی عبد القاد جلالی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے تبصل اور وسیلہ کا جو عقید ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرف کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمد للہ لوگوں نے سخت قبول ہے نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن نمبر 43 تبسل اور وسیلہ کے صحیح اقام و مسائل دیر گھنٹے کی گفتگو الحمد للہ لہذا جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دے کہ آپ جا نہیں مدد کو معذلہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں بل آب باللہ تعالیٰ تو خواہش کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی جی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافل نہیں فائن نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑتا جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا میں یہ نہیں دوں گا محلے سے میں جاؤں وہ نہ خالص دودھ لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری لیکن اگر اس طرح کیفکیز ہو جائے تو لا کلف اللہ نقصد اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھاتا کبھی سفر میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی صحیح لقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہو مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں صحیح بخاری 695 نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں یا کان و عیا کا ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا ببال ان پر ہی ہوگا اور الحمد سنت کے مطابق ان مشقوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چکے ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایمانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ معاملات یہ بیچارے اس معاملے میں, میں اگنورینٹ ہیں لہذا سیدونا عثمان سیدنا علی اور سیدنا البری عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمدللہ سارے سارے جواب تھے لیکن پکی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں پھکی ہے پکی والا جواب علم الکلام سے لوجیکل آنسر اینٹی مینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل تشید کافر ہیں یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ کو مجرک ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ قادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو ان کی گورنمنٹ کو کنوینس کرے اس بات پر کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر لبا دیں کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نہ ان مشرکین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا جو بندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے, ہے کیونکہ یہ مشرک ہیں ان میں سے یہ اہل عدیض بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے کو مشرق سمجھتے ہیں تقریری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سانس ٹھیک ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپرٹیشن نہ کریں کہ گے کافی تھے وہ امام طبا کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں تو پھر ایپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق ہیں حاج میں بندی لگائیے جب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالی نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ نیلو کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوپیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشہیروں کے آئے جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے آگے بتائے نہیں الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریکی کے مطابق کتاب القیل چیپٹر میں تین نمبر کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا کی جمع اور نہیں تو ارجمع مین اسٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ شاء اللہ رہی ہے نہیں. ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر پھر کے بھی جو دوز میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوز میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے ستم سانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتون نبی کا عقیدہ ہے عقیدہ آڑت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ للہ ہے اور میں آپ کو بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے، اہل عزیز یا اہل تشید یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دے. اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کے اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناگار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں کر سکتے ایون ہمارے جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی صحابہ نے تعمیل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی میت ٹیم سے نکلیں گے کافی ان کو بھی نکا تو یہ خواہش سے بہت اچھے یہ قاتل عثمان کو نہیں پریلوی دیوبندی بندی الدیث یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہے جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے الہ بیڈ کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی باہر ہے کیوں مشرقین مشرقین مکہ رسول اللہ کو کدا جادوگر دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی دو بندی ایل عزیز اور شیعہ حضور کی ایک با مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی دو نمری ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واری کی اللہ عام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رات فرمائے اگر جذبات جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے صبح اللہ دکھا اشرب اللہ